اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کون کون سی چی چیزیں ہیں جو مجھے دین اسلام سے خرچ کر دیں گی کون کون سی چی چیزیں ہیں جو شرک ہیں جہنم میں جانے کا باعث بنیں گی یہ سب کچھ دین کے علم سے پتا جلتا ہے. نبی علیہ السلاۃ اسلام اسی حدیث میں مزید فرما رہے ہیں کہ وہ غصیت وحفتهم الرحمٰ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 بخاری مسلم کی روایت ہے نبی علی فرماتے ہیں عبی بن کاب سے ایک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اللہ ان اقرع القرآن کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن پاک کی تلاوت سناؤں میں تمہارے سامنے سورہ یقین الذین کی تلاوت کروں جناب عبی بن کاب کہنے لگے اللہ کے کی رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے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 رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہاں بیٹھے ہوئے تھے شام دمشق کی جامع مسجد میں کہاں جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہتے ایک آدمی آیا کہ المدینہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم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 خطرے میں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے صحیح پڑے ہیں کہ غلط پڑھے ہیں اور عالم دین جو دو رکھتے پڑے گا ستھری پڑے گا نبی علیہ السلام کی حادیث کے مطابق پڑے گا اس کو پتا ہوگا رفل الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا ہے تو کندھوں کے برابر کرنا ہے یا کانوں کے لو کے برابر کرنا ہے اگر کانوں کے برابر کرنا ہے تو کیوں کس حدیث کی وجہ سے کندھوں کے برابر کرنا ہے تو کیوں کس ادیس کی وجہ سے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 کتنے عظیم لوگوں کے وارث ہیں فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اب سوال پیدا ہوا کہ نبی الاسلام نے انبیاء نے وراست میں کیا چھوڑا کتنے پلاٹ چھوڑے کتنی کوٹیاں چھوڑیں کتنے درم و دنار چھوڑے نہیں نہیں, نہیں،, نہیں،, نہیں فرمایا انما ورۃ العلم وہ درم و دنار وراثت میں چھوڑ کے نہیں گئے کیا چھوڑ کے گئے ہیں علم چھوڑ کے گئے ہیں عبادت کا طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں حج کا طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں توحید چھوڑ کے گئے ہیں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 قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق نیات فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نیا فرمائے